نا اپیا ویکھو دے جے لوکوں نوں آج نوں نہیں اس نال کال ہے جی ہے یہ خصوصیات دے دے کے تب بھی یہ سب نہیں کرتا ہے اس لیے السلام علیکم جنا کے ٹیک ٹھیک ہو جانا تھا نوازی اسلام علیکم yeah. yeah. و رحمت اللہ شہر شہر شہر شہر خلید اچھا صحاب او نبی نظر میں جدا علمان خوبی so داکھیں mm. کہ منی قربانی گئیے حضرت خلیل دی منی قربانی گئیے حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا تے غم ہے یا قوب دا چپ نبی وکریہ کی صبر ہے اوب دبی نرم چو حال دا دفا نبی ندیا چو نرما ہال دکرا میں کرا تھے حضرت موسا دے جلال دا اللہ د پیارے محبوب رفیق مشہور ہے ابو بکر صدیق اللہ د پیارے محبوب رفیق دا صدق مشہور ہے ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی حیا مشہور ہے پیارے دی۔ بہادری جہان الہ اس ولی دہادری جہان اتے حضرت مدعا کی کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دیڑی ارض کر مدعا کی کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں سفت كہڈى ارض كا آمنہ دے لال لما چوڑا کسا مینو اتھے مقصود نہیں لما چوڑا کسا مینو اتھے مقصود نہیں وہ خوبی نہیں جیڑی میرے سب سونے نبی چوجود فکر لکھا سی میرا جیسے اسی وجہ کر کے سڈا ایل حدیف کا دعوی کہ اہل حدیف دے دو اصول اللہ و لاب الرسول رسی اص نبی اتاد کی راہت دنیا کہ جی بارے دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایج کرنی ہے تا کامیابی ہوگی نبی آسلام کی اٹاط تو بعد بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں اللہ تعالی دات ہمت توحفیق دے بے. نبی آئی سلاد وسلام کے رستے چلن دیمل کر دی. بڑی ہے الحمد للہ گھر بیٹھے یار بھائی ہو گئے تو ہوائی تسلیم ہو رہی ہے بنایا جا رہے ہیں یہ مٹھائی نہیں محمد نہیں کاروبار کے کون جائے انہیں پہاڑا سب اللہ گرا ہونا کوئی لالچ نہیں کوئی کما نہیں کوئی ریا نہیں کوئی فخر نہیں اس وقت پیارے گھر جو ہو میرے جی جو محترم ڈاکٹر شجا اللہ پاک اکرم اللہ کا جو ہوئے آپ کے دردیا ہونا بچیاں آپ نے آپ کے گھر آرام نے آپ بیٹھ کے خاموش کیا دنیا بنا کرو چل کے نا میرے کو رہے کہ ماں سے کیا ماں کی تیاری کر لو تیاری کی مخترم ڈاکٹر صاحب کا خلاف ہو رہی ہے بس میں آ جاؤ ان گا جن دنوں کی نیم کا فرمائے گا خلاب آؤ استوب تبعث استوب إن الحمد لله ومن سجيات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل لها ومن يذلل فلا هادل لها فأشهد أن لا إله إلا الله وحف له لا شريك له وأشهد أن محمد ربته ورسوله أما بعد فإن خيرا الحديث كتاب الله وَخَيْرَ الْهَدِيْهَنِ مُحَمَّدٍ سَلَّمْ لَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَغَلُهُ مُهْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِلَعَةٍ وَكُلَّ بِلَعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنِعَاتِ أعوذ بالله السمير عليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن غير إن فإلا ليعبدون اللہ رب العزت دی حمد و جو اس اکیلے واسطے لائے تھے کہ اس کائنات کوئی کاخر بھی یہ کہہ سکتا کہ اللہ دے سوا کوئی پیدا کرا کوئی موت دن والا کوئی زمین نو آسمان نو ہوا نو فضا نو نو نو پہاڑوں نو نشکیاں نو چیز نو پرد رو پیدا کرنے والا اور کوئی ان ساری چیزاں سنبھالنے والا سوائے اللہ کوئی نہیں سب اس سے متفق نے جنہوں چاہے جد چاہے جس کو چاہے جس رواج کا چاہے بولنے والا بنا دے مرد بنا دے عورت بنا لے زہیم بنا دے پود زید بنا لے گورا بنا لے کالا بنا لے سب اللہ ہی اختیار تھے اللہ نے بہت بڑے دشمن یہود کا سارا اور ان کی قیادت امریکہ ہاتھ دنیا نے بہت ہی اسباب ان کو دیکھ لیے اور واقعی اللہ نے بطور آزمائش بڑے اخبار دیکھتے ہیں بڑی طاقت کہ اس کے باوجود ہوا اکسیجن آکسیجن موجود ہے امریکہ آپ کنٹرول کرنا ہے امریکہ دی مرضی امریکی اللہ کی ہاس اللہ لینا کفر کر دے اللہ کے نیک بندے مار دی, دی. اللہ دی, دی مخالفت دے محمد رسول اللہ وسلم خدا ہو و ابھی کارٹون بنا دی دی. اللہ تعالی دی حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے عدل اور رحمت سے قربان جائیے انہیں دنیا تے مہلت دیکھی ہوئی وہ فورن سب کی مہلت نہیں ختم کرتا بندے پوری طرح موقع دق دیا گلا کرنا اسٹینڈ اکھا اگا دیا نشانیاں دا, دا دماغ بار بار سوچنے مجبور ہوئے میں کون ہوں کتوں آیا ہوں فلاں جوان تھی کیوں مر گیا وہ بڑھا سی لگا سکتا فسٹ کلاس ہالی تو اس طرح اور یہ بالکل جوان سی مر گیا اے تو بڑی ضرورت سی یہ بغیر اکاؤن نہیں آ رہا سارے کام لگ رہا بند ہو جان گئے اے مر گیا اور لگا پھر گیا اللہ دیا قدرت اللہ دیا نشانیاں دی بےشمار یہ کہ گئی نہیں جا سکتی کی یہ ہلادیاں نہیں یقین ہلا مار دیا اور اسی تو اے کہنے کہ اللہ اپنے فرشتے حکم دے دے امریکی نو برباد کر اللہ والے کامیاب کر اللہ کے سر بڑے طاقتور ہیں جی ابراہیم علی اللہ کے حکم در بستیاں آغاد لیا تو پتہ ہی کہ لوٹ السلام کی بستی جنہ نے گندہ عمل شروع کیتا سی تے عذاب آیا دے اللہ کا فرمان کہ فجعلنا آسافی رہا اے بلند ہی سیم نیو کرتے نیو اچھے کرتے کر پٹھی دے مارے سات اور فرشتہ وہ او دیکھ رہے کہ ایسے وتے موجود نہیں الحمدللہ موجود موجود بخاری اور مسلم دی صحیح گئی تھے. اور یہ صحیح ترین ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں دونوں ابن حجر رہی اللہ بہت بڑے عالم ہو کسرے مفسر بھی صحیح بخاری نے وہ فرمان جہی حدیث مستفک آ نہیں ہوئے بخاری اور مسلم چاہدی لفظ آئی اس طرح گل ہے دے واسطے کوئی شکو سبے کی گنجائش باقی نہیں دی اور ادر قطائی طور کوئی دلیل علاوہ چاہیے نہیں کہ سچ اور حق کے جس طرح ایک گل جہی ساری دنیا آخ دیب ہے کہ اتباد ہوا ہی نہیں تو کوئی بھی گارنو نہیں منگا بخاری اور مسلم آجائے صحیح اللہ دی کہ جس طرح اللہ رب الت نے قرآن سارے سینے پا دتا ہے اور سنعت نہیں مانگتا قرآن کی سنعت کی کوئی لڑ ہر زمانے ایسے قرآن پہنچا بال ایک دوسرے تک کہ دی سنت کی لڑ نہیں اس طرح بخاری مسلم حدیث دونوں سے آ جائے اور ایک کو بالکل متب ہوئے مضبوط ہوئے گل ہوئے پکی ہے اس طرح یقینی اللہ کا قرآن ہے. اور حدیث بھی بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ فرشتے جڑے نے مقرر نے اللہ کی طرف واضح فرشتے تواف کر دیں بیک اللہ کا تواف کر مختلف رستے رہ سفر کر رہے ہو اللہ رب العزت دیا گلا کر رہے ہو پا کسی غلط کام تو روک رہے ہو پاو شرک اور کفر کی ہوں بیان کر رہے ہو پا کسی مسلمان یہ کہنے ہوسلمان آدم نہیں جڑا سنت تو ثابت نہیں سنت کے مطابق جنگ پہ کر دیں کفار اللہ تعالی فرماندہ کہ جب کفارے ہوئے اللہ کا ذکر کرو اذا لکی تر رسول گلا اور بالکل مطابق پی آلہ نے بخی نظر کی تصویر بھی ایڈی دور لاہور تو آئے احمد الحمدللہ آئے استاد نے حافظ صاحب نشاہ محمد ربانی انہوں نے حکم میں میں سبق سنا رہا ہاں پورے استاد نو تاکہ کوئی غلطی ہوئے چل اللہ میری اصلاح فرما لے میں سامنے بیٹھ کے وعد دے قابل نہیں اس میں, میں استاد نے میں شاگردار ادنا جہ ہوں صرف حکم ہوا کہ میں اس گلے بیٹھتی ہوں فرشتے جس وقت انہوں نے اللہ جی گلا کرتے اور آواز دیں بھئی آؤ آؤ لب گئے ندی علی سلاپ سلام واسطے میرے ایسے سننے آئے نا سب واسطے خوشخبری جڑے بھی اس گل نو سنتے الفاظ بھی ان خوشخبری کہ فرشتے اپنے پرا لوکا سایا کر دیں اور آسمان دنیا تک کس قدر اللہ تعالی رسمت ہے بظاہر یہ عمل کوئی خاص عمل نہیں مگر اللہ ربو اللہ تبارک پتال یہ جاندہ کہ یہ لوگ کیوں یہ گل کر رہے ہیں اور پھر اللہ ہے میرے بندے کی کر رہے ہیں کیا اللہ جاندہ نہیں اللہ سب کو زیادہ جانتا ہر چھپے ظاہر جانتا آن والی جانتا گزری جانتا جی ہو رہی ہیں سب جاندہ کوئی کائنات باوجود دے میرے بندے کی فرشتے کہ تیری تعریف بیان کر رہے اللہ تیری تصدیق تیری پاکی تیرے کوئی کمزوری نہیں مانتے کسے معاملے تعلق کسے آفت جان کوئی ضرورت ہو بالکل کوئی حیثیت نہیں بندے کر سکے تو کدی مایوس نہیں ہوں کمزوری کو بلا مصیبت دشمن نے بچا سک انہوں اللہ دار شک نہیں آمان لیا من امر سا پھر کدی شک کا شکار نہیں ہو اے اللہ تری تصویر اولاد کوئی نہیں اللہ تو ہمیشہ, تو ہمیشہ رہے گا نیز کوئی نہیں, تیرے واسطے نید کوئی نہیں تیرے واسطے اللہ اون کوئی نہیں تیرے واسطے کوئی کر مشکل نہیں اللہ تاہے مایو جو چاہے کر گزرنا تیرے کچن کو روک نہیں سکنا سارے مل کے روکنا چاہ تو کرنا چاہے کام ہو جاندے. سارے کرنا چاہ تو روکنا چاہے کام روک جائے تیری تصویر بیان کر رہا امریکہ روس تو نہیں ڈر یہ انگلینڈ تو نہیں ڈریا یہ بالکل کے پھل کے بھی ہوتے اعتبار کر کے تیری مدد تو یقین رکھدہ انہوں نے چکر لے لینا یہ سب نیتو نا تیری تصویر بیان کر دے اداکار پھر وہ کہ اپنے اللہ دی حمد بیان کر دے صرف دے کہ اللہ کمزوری نہیں, آگی نہیں آگی دے اللہ ای صفت ہے اللہ کی صفت سفت صفت اح صفت, صفت جس طرح اللہ نے قرآن و سنت بیان پھر کی کردے پہلے یوکٹ اللہ کی تقبیر بیان کر دے اللہ وڈا اور یہ اپنے صرف بیان نہیں کر دے زبان اپنے عمل تانا دل نہ بالکل حق کی گل کرتے خوش یا ناراض ہوئے اپنے دشمن ہو جان یہ بالکل پرواہ نہیں کرتے اللہ کے بندے بخاری تدیس آگے کہ نکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امبیا دیکھے مشکلات و سلام ایسے بھی نبی سن کہ جنہ دو بندے سن دو بندے نے نبی کی تفنیق نبی تو زیادہ خوبصورت نبی تو زیادہ خوب خوبصورت،, خوبصورت،, خوبصورت نبی تو زیادہ عقل مند نبی تو زیادہ سونے طریقے گال کرن توفیق کرتا فرمایا جو فرمایا نبی ایسا دیکھا نبی سلاد و سلام دے. صرف ایک بندہ سلاد و سلام نے لوگوں قتل بھی کیتا. اللہ د اے اللہ کرتے دے دے اللہ دے وڑے یقین نمی کسے نمی اللہ, دی اللہ دے حکم سنا چنڈا بلند کرنے جم جانے ٹوٹ جانا نے مگر اپنی جگہ تو ہلدیا نے اللہ تمجید بیان کر دے تیری بزرگی بیان کر دے. اللہ تعالی تعالیٰ فرشتے میرے اللہ تیک اللہ کہ دی عبادت دا کی حال ہے کانو اشد عبادت اے اللہ دی عبادت جی ایس کر رہے نے ہو شدید ہو جائے انہوں کا یقین اس تو بھی زیادہ بڑا پہاڑ بن گیا اور دا عمل اس تو بھی زیادہ مضبوط خوبصورت اور آسمان جائے ایس تو بھی اور کسرت نہ ہو جائے جی ہوں سے کردار اس بڑھ کے میری عبادت کر پھر اللہ تارا پوچھ لیا ایک کہڑی چیز تو پنا پہ منگ دے کہ اللہ تبارک بتا تیری اگ تو پناہ مانگنے اس کو پہلے ذکر آگے بلکہ جنت کا کہہ سوال کی کر دین تو پھر اس سے جنت کا سوال تو کر دینا پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے جنت دیکھی انہوں نے پھر جواب سے جب اللہ نہیں دیکھی کہ جو دیکھنا لین جنت تو یہاں کی لالچ جنت واسطے کنی وج اور انہوں کی کوشش جنت واسطے کنی زبردست خالص ہو جائے پھر اللہ پوچھتا ہے کس تو پنا مانگ رہے جب آگ تو پنا مانگیں اللہ تعالیٰ پوچھا میری اگ دیکھیے پر جواب کے جب دیکھ لے اللہ دی آگ اس دنیا دی گرم آگ تو ستر گنا زیادہ گرم اور اللہ دی آگ دو آگ اگ جی کدی نہ بجے گی نہ مرے گا بندہ ایک کھل جی سڑ جائے گی دوسری کھل پوستی جائے گی کولام آج جدو بھی ارادہ کر گے کہ ادھر تو نکل جان کوئی دفیح وہ لکا دیتے جان گے اور کیا جگہ گا زو کو گا بھر ہری چکھو مزہ اس گرم آگ لگ دیکھی جواب دیکھیے جاب دینشتے نہیں دیکھی اللہ کہے گا جی دیکھ لینس اس آگ تو خوف کھان اور کنی پناہ منگ اس تو بھی زیادہ پھر اللہ تعالی فرشت نے کی گل کہ خوش خبری اللہ کہنی اسی دکم ای فرشتے میں تینوں گواہ کر کے کہنا وا کا دس وفر تم میں معاف کر دیتا فرشتے کہ میں نے اللہ ایک بندہ موجود ہے تقبیر بھی ہے یقیناً مومن شخص ہے مگر ایتھے اس ویل محفل جی ہو رہی ہے اللہ کے ذکر اللہ کسی وزا کیرات اللہ کا ذکر کرسرت نہ ذکر کرنے والی عورتیں انایا مسجد تو پانی لینا سی ہوئی چیز نے ہو نا بد بخش نہیں ہوں خوش بخشا میری گلے میں قرآن دن کی طرف آنا جی میں پڑھی بڑی مختصر اکثر کہ میری عبادت کر دے یا گا تو امید بھی نہ دھو دے گی علاج تو بھی مایوس ہو جاتا کی علاج ہوگا چھری جہی شہر دنیا تے اپنا کام نہ کرے جس واسطے بنائی گئی گی جی گیسری جی دو کروڑی کباڑ بیٹھا چاہ پیڈے پیچھے بیٹھے روٹی کھا رہے ہیں تو پوچھ رہے حال کی ہوا ایسے پرزے خراب ہو رہے ہیں جی پاکستان نہ کدی مل سکتے ہوں مقصد ہی کوئی نہیں ایک ڈبا آ رہا معلوم ہوا کہ جہی چیز اپنی مقصد نو پورا نہیں کرتی جہاں انسان اس مقصد میں پہچان کے اپنی زندگی با مقصد نہیں بنا بلکہ کا وقت بڑا ہی قیمتی ہے اس کے لیے کہ بچے جہاں پڑھا لے کڑی لے ایک مکان بنا دے اس طرح سیٹ کر کے اپنے بچے کہ پیچھے کدی ان کی لڑائی نہ ہوئے پیو نو دعا دے رہا بےوقوف انسان تیری یہ مہلت آخرت واسطے ملی سی تم تھوڑی محنت کرے گا ہو رہنے تو کوئی روک نہیں, نہیں, نہیں چند کڑیاں جنت کی ابدی زندگی جڑی ہے حاصل کر لے اور جنم کے ابھی آزاد تو بچ جا کشمت ہوئے گا مل باہ تم بشارت ہوئے کدی تجارت کی, کی اپنا مال تے اپنی کے جنت خرید لیا اِنَّ اللہ الجنہ اللہ نے کو خرید لے مال تے دے جانا جنت دے بدلے ہوں اپنی چیز نہیں ہوئی یہ استعمال اپنی مرضی نل کی ہوئے یہ امانت خیالت ہے نا ایک چیز میں شاہ صاحب نے ویچ چڈی یہ کہنے پیسے میں لاہور آ کے دیا گیا ہوں چیز دی چیز جہی ہے میری نہیں ہے اس کی بہت زیادہ حفاظت کروں گا اس گلے کہ میرے بزرگاں نے خرید لیا ہوں میری بالکل ملکیت نہیں ہے انہوں نے آ کے لاہور میرے کو وصول کرنی کی چاہیے اتنے چاہیے اسی طرح مومن اپنی جان جانے اپنا مال اللہ میں ویچ چکے ہوں اپنی مرضی نام استعمال نہیں کر سکتا میرے بھائیوں یہ کس طرح حاصل ہوئے گی سن جڑی چیز ہے یہ مقصد کے مطابق زندگی کس طرح حاصل ہوئے گی جب تک ابھی عبادت کا مفہوم نہیں سمجھا گے عبادت کنڈی وبا خلق تین ان میں جن انسان صرف اپنی عبادت اس کے پیدا کیتا ہے اور کچھ نہ سمجھ آئے بلو ہوئے بندہ دنیا تے بے وقوف لوکی کہ اللہ کی عبادت کنو کہ غیر اللہ کی عبادت کہ اللہ کی قسمیں کامیاب جنت اے اے جی بنیاد, بنائے اپنی جنند دا جنند دی بنیاد بنائے تے غیر اللہ دی عبادت کرنو جہنم دی بنیاد بنائے تے اللہ نو سمجھا کر دے بالا قرآن اص قرآن آسان بنا ہے کوئی ہے اللہ نبی میں صرف ایک گلواز کرنا کوئی نہیں سر ایک گل تک کلے کلے کھلو جاؤ دو کھلو دو جاؤ کلے کلے کھلو جاؤ دو دو کلو جاؤ کلے کلے کلو جاؤ متفق پھر ذرا غورتے کرو، سوچو تے صحیح، تھوڑا ذیم تو کام لو، محمد صلی اللہ علیہ و و نہیں تھوڑا جنون اللہ کے تے رسول ڈران آئے نا اس وقت تو پہلے کہ جس کے بعد کوئی فائدہ نہیں پھر فر موت کا فرشتا جب ویک لیا میں سارے ہر روز سڈے اندرو لوگ جا رہے نئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ ناو خریت نہ زندگی دے صحت والی ایمان والی آمین جہاں جا رہے ہیں، دا معاملہ کی ہے، نے مرن تو نہیں نہ نے مرن تو پہلے دیکھ لیا فرشتے کے رہے آئے نا دو قسم دے فرشتے نے ایک آٹ دا لباس لے کے مار مار کے روح کٹ دے, دے، وہ بد قسمت اپنی مہلت ضیاء کر بیٹھا پھر لپیٹ دے لباس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو حدیث بیان کر رہے ہیں دی, دی, دی, دی روح قبض کرنے والے جنہیں مولک کا فائدہ اٹھایا اے جڑے ذکر کرن والے سن اللہ دا سوچ سمجھ کے ایک اللہ دی عبادت کرن والے روح قبض کر ریشمی لباس لے کے آدھے اور بڑے پیار نہ روح کٹ دے اور ہر دے دے دے دے ایک آسمان پہلی تے آخری باری ملی دوبارہ نہیں ملی ملنی فرق کہ مال سال ہنسی ماں ترک مین چڑ دوں میں نے عمل کرا مین ذرا چڑ دوں کلہ ہر گز نہیں الیمت کا اے تکین حسرت نا کو سوٹ یہ چنتا حساب محمد صلی اللہ شفات کر گے اور شفاعت بھی صرف انہوں کی کرنے جنہاں نے کدی اللہ شریک نہیں ٹہرایا شفات کریں گے یا حد میرے واسطے حد مقرر کی جائے گی کیا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنی ہے جنہوں نے شریک نہیں ٹھہرایا اور سفارش گے اپنے نماز پڑھتے سنان جہاد تبارک اللہ دستے تکلیف اور کٹے خوشیاں اللہ تعالی جانا میں ڈگ پے پول سراپ تو گزر لگنگ گنا زیادہ ہوسل کے تھلے ڈگ پے اللہ تعالی کہے گا جاؤ کر دیا جہاں دل, دل, دل, دل, دل اگ نے دی دی. جلا دیا تک مگر متھے کے نشان سجدے دا موجود ہوئے گا اب کچھ نہیں کہے گی. اللہ نے آگنے پہ حرام کر دجدے کے نشان دکھایا اتوں پہچان لینگ کے لیا گے دوبارہ سفارش ہوئے گی اللہ کہے گا جا لیا جناب بھی ادا ایمان اللہ کن مربان ہے سلاح سلام کڈنگار پھر الہ مٹ بڑھ کے کھے گا جس طرح بھی لائے جنہیں کدی کوئی نیک عمل نہیں کرتا یعنی سڈ علم چ نہیں آیا وہ ایمان لیا امل کا موقع اولہ مار یہ تشریف یہ فوج سی داخل ہو رہا گا کسی مجاہد بج گئی سنتا پتا مومی پتا اللہ شہاد ہے فتیلا انکا نہیں ملیا اللہ تعالیٰ کڈے گا اور جنت اس پیجے گا اور لٹکا دے گلے اس جائے گا مور ہوئے گی ایک اور اور رحمان رحمان دے آزاد تو جنت جگہ خالی رہ جائے گی اللہ بس پر اور مخلوق پیدا کر دے گا اور جہنم نی اللہ پار دے گا جب جہنم بھی کہے گی کہ میں نوں اللہ تو کیتا کیا کہ پار دے گا اللہ رب العزت جیسا بھی لائے کہ اللہ تعالی واسطے اپنا رکھ دے گا اور جہنم کٹ کٹ کہ سگڑ جائے گی اللہ کتنا مہربان ہے مہربانیاں لٹ لئیے کس طرح وما مدود صرف اللہ دی عبادت پیدا کیتا ہے آؤ سمجھی اللہ دی عبادت کی عبادت کنڈے عبادت کہ اپنی مرضی ختم کر کے بالکل دار ہو کے اپنی لگام فڑا دین کسی رحس بس ہوں جس طرح تو کہیں گا اس طرح ہے کہ میری مرضی ختم اور او پکا یقین ہوئے کہ میری فلاح میری کامیابی کیونکہ عبادت بغیر محبت ہو سکتی انتہائی محبت اللہ واسطے بلہ دینا منو اشبد ایمان والے سب تو زیادہ شدید محبت اللہ کرتے مشرق نے جو شرف مشرک جڑے نے یا شرک کرن والے نے او محبت کردے اللہ دن شریق بنا او جی رب نال محبت کی جاتی رب نال محبت کی ہے او شدید محبت ہے بلا جی نے آمو اشبن شدید غذا ہے سب مطلب نو محبت, نال نال دی دی ہے ہے محبت جائے پھر اللہ واگر دی محبت ہے شرط او محبت ہے جہی اللہ تعالی دی محبت دی شرط دی ہوئے شرط کہ صرف ادو تک محبت کرنی ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی دی دشمنی نہ جیسے یہ محبت کرنی اللہ دی دشمنی بننی ہے کیونکہ اللہ کا دشمن ہے اللہ رب العزت کا دوست نہیں ہے اللہ تعالی دے دے دشمن ہے اللہ تبارک و تعالہ جہے کاما پسند کردہ شریعت دے کام اللہ دے دا دا حکم صلی اللہ کا دشمن روک دیں برائی دا نیکی دا دشمن ہے جس طرح کہ المنافقون والمنافقات منافق مرد منافق عورتاں اتو مسلمان کی کرتوتا کی نے یا بالمنکر برائی دا, منکر دا حکم دینا سب بڑا منکر شرک شرک دا حکم دینا اور اس طرح سارے پیڑے کامیائی چوری کا ملاوٹ کا حکم دے رہے ہیں بھیا نہاؤں نہ اللہ کے رستے خرچ کرنے کا موقع آ جائے ہاتھ کٹ لیندی بالکل پیچ لینا کوئی اللہ تعالی کہ نسل اے اللہ اللہ نے اس طریقہ کافر اللہ دے دشمنا دشمن محبت کرے گا تے پھر سمجھو کہ اے شخص اللہ دی محبت تو نکل گیا ہر محبت تو تے اللہ دی محبت کا بیٹھا ہوئے گا مشروٹ ہوئے گی شرط ہوئے گی کہ وہ نہ ایسی محبت نہ ہوئے جی اللہ دا دا دشمنی اگر ایسی محبت کردا اللہ بھی محبت ہے اللہ دشمنوں محبت ہے اللہ بھی پیار ہے اللہ رب ال کردہ چیز دنیا دے اتنے پھیلان والا اللہ کی محبوب چیزوں محبت جڑی ہے بالکل اس طرح اللہ والے نا پرانے بندے کو چلے جاؤ یہ کوئی کام کرانا جے مگر یہ سامنے فلانے لیڈر نا نہ لے لے فلاں نہ کہہ دینا کو محبت کرتا جی کے باوجود نمازی پرہیز کا نظر آ جائے کدھر آ گئی گل تو ویر پی جانا کام نہیں کرنا ٹنگ کے رکھ دے گا یہ محبت اللہ کی محبت کی طرح اللہ نہ مومن دی ایسی محبت ہوں کہ جہی چیز اللہ کی محبت کے دشمن بن جائے اپنا پیو پرا اپنے ہو سب در دشمن ہو جانا جنگے دے دن صحابہ رضوان اللہ نے اپنے رشتے دار گردنا لا دیسمن ہو گئی اللہ دی محبت کا تقاضا یہ کہ جو چیز بھی اللہ دی دشمنی بنتی ہوا بھی محبت نہ ہوسری عبادت کر ستون کی اللہ کی تاریج جس طرح اللہ دی عظمت اور اللہ بھی آئی اور بڑائی دل چکیا ہے کسے دے سامنے کسی نہ سامنے ہوئے درویش ہوئے ہوئے پیر ہوئے فقیر ہوئے کوئی, کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی گے اللہ کی گل نہیں کیا اللہ دے رسول دی اللہ کی گل نہیں سلح وا وا اور جو بھی گل او اپنی مرضی کرتا اللہ بھی وحی ہم دی اس گلے اللہ تعلی دی دی مقابلے بھی کسے دی گال دی کوئی عظمت نہ مرد مومن, مومن عورت لائق نہیں اذا لا رسول کہ اللہ تلاس اللہ کسی کام فیصلہ کر دین این اللہ تمری اپنے کام کو اختیار ہی باقی رح جائے بالکل اس طرح ہو جائے جس طرح ہاتھ پیر دماغ دماغ سب جواب دے تو قطع این یقین ہے اللہ درول مولوی صاحب کسے مدرسے پیر صاحب نے ودہ کوئی آدمی دان ہے کوئی کسی نے حیثیت نہیں یقین ہو جائے کہ اللہ درسول دیگا صلی اللہ, اللہ دی گال۔ اے دے سامنے پھر تعظیم کسے بھی نہیں تے اللہ دی محبت اللہ دی عظمت جدو دل بیٹھ جائے تو دی عظمت دے مقابلے دل چ نکل جائے سب دی محبت شرط دن آل آئے تا محبت کرے گا جی اللہ دی دشمنی نہ بنے جی اللہ دی دشمنی بنتی ہے تو پیاری تو پیاری چیز صحابہ شراب نہیں سن پیندے پینے سن چاہی طرح پینے سن جائے چاہ پینے نبی اکرم صلی اللہ سب نے اعلان کروایا کہ شراب جہی حرام ہو گئی اور اے دے دوسرے دے خلاف بلد و دشمنی واپسی تے اعلان کرن والا آیا تو دے پیر بھی نہیں سن اے ستنا شراب سے مٹکے ہوئے سن شراب بہ رہی دے اے اماج ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اجمت اختلاف ہو چکی ہے عبادت دے معاملے ہر کوئی کہنے میں اللہ کی عبادت کر رہے ایک بندہ کہندہ ہے کہ میں اللہ دی عبادت كر رہا میں ہر دكھ ديں بڑى مصيبت سوائے الا پكارى اور پكار اختیار کرنا اختتيار پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ سلي وسلم ایک بندہ كہندي جی ميں بھی دکھ ہوئے ميں فلاں بزرگ جيڑے كبر جانا اتيے جا چڑھاوا مان لینا تو ميرى مشكل ہل ہو جى مکا کا ہاں سفارشی نے ساری اللہ اس عبادت کر رہے اللہ دی عبادت کر رہے اللہ سوچ لو قدر اس سوچن مہلت ختم ہو جائے ات دیا پتلیاں چڑھ جان اسات پیر لٹک جان جڑے مایوس ہو جانے مٹی بھی چھپا کے آ جائیں بس تبدی اللہ تعالیٰ دنال سر ہونے کسی نے کام نہیں ہونا ایسے بھی اللہ تعالی کا پورا کنٹرول ہے مگر وہی مہربانی ہے کہ انہیں مہلت دتی ہوئی ہم ممن شا دل فلفر ایمان لیا دل اللہ مجال سی کسے بھی دا انکار کر اور اللہ کے رستے نہ چلنا آج مولت جہی کہ خوشن والی مولت اے وقت کہ ایسے یو دس سلیم کی جنگ دا اعلان کر کے سارے چڑھ آئے کتلو وار جگہ جگہ اور, اور جگہ نہیں سالے کوئی کدھر سلطنت کائم نہیں ساری خلافت ٹھئی ہوئی ہے آج یہ نہبردست ضرورت ہے کہ اص بن جائی وسی حبی تفر اللہ کی رسی نو, مضبوطی نو لو تے تفرق کرو اے تفرقہ نہ کر دو ورنہ تفرہ مسلمان دنیا تھے واللہ اگر سارے اللہ فل لفاق ہوں ایو اتفاق ہو نہیں سکتا دیکھو جی کدی بھی کسے نے اللہ دے مقابلے تے کسے نو بھی پکارا ہوئے مشکل کشائی واسطے حاجت چادر چڑھائی ہو زبی کیتا ہوئے کوئی بچہ مانگ د کوئی کہ میری دکان چل جائے کوئی کہندہ کہ میری بیماری دور ہو جائے کوئی کہ دشمن سے فتح ہو جائے ہر ایک نے اپنے اپنے بابے بنا مختلف کما سے مختلف چیز نے کدی بھی الحمد للہ سما ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی طرح سارے کما واسطے کسی شخصیت لوکا نے اللہ کا برابر قرار دیتا کدی بھی نہیں ہوا اس گلے کدی بھی آپس اتفاق, سکتا، اتفاق ہو ہی نہیں ستا استفاق اکو وڈے ہو سدا ہے نئی ہونتے اتفاق نہیں ہوئے گاقی ہوئے گا سب دا ایک کو ہی ہونے سارے لوٹا رہی یہ اللہ ہے. جو اللہ کہے گا رسول کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ لما دی گواہی دے بعد کوئی نہیں بولے گا بالکل سر تسلیم خم کرے گا اللہ دے فضل و کرم اختلافات ختم ہو جانگے اور اللہ دے یاد کرو اللہ دی نعمت اور اللہ نعمت اپنے دین اللہ تعالیٰ دینا اج میں تکمیل کرتی مکمل کر تے اپنی نعمت تمام کرتی دین سب تو بڑی نعمت والا سا تو زیادہ ضروری دین ہے. تے اللہ تعالی کا یاد کرو میری نعمت از کن تم آدھا جد ایک دوسرے کے دشمن سو جڑا قبیلہ طاقتور والا دوسرے دیا بکری لٹ کے لیا گیا سامان لٹ کے لیا گیا قتل گیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں تعلیم ہدایت محبت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ داہو وآلہ زمین جو کچھ بھی ہے خرچ کر دیں گے دلان چی محبت نہیں کر پا سکتے اے رب نے پائی کیوں پی ایک نوڈا مان لیا ہمیشہ لوگ کی جمع ہو سکتے میرے کہیاں تے کیوں جمع ہو سکتے؟ لوگ نے, نے بےشک نماز پڑھ دینے روزے رکھتے ہیں فلاسفر فری ہوئی ہے کسی معیشت ماہر دی, کال مارکس دی کوئی جہاں انٹارے نال نماز پڑھن دیا دی ہے کوئی جہاں پیرا فکیر پیچھے لگا ہر ایک اپنے, اپنے. ہر ایک دا اپنا اپنا گروہ کسی دا نشان کوئی سرخ رنگ دی پگڑی ہے کوئی رنگ کو کالے رنگ دی کوئی نیلے رنگے اپنی اپنی تنظیم اختلاف کی سب کا واقع اکو یہ گلے سب کا رسول اکو ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے کسی چھوٹے وڈے بھی نہ چلے جدو فیصلہ کر دے تو اس وقت سر تسلیم خم ہو جائے فلاح و ربھی کر لو می تیر ایماندار مومن ہو ہی نہیں سکتے ایمان کدی نصیب ہو ہی نہیں سکتا نہ ملن کا فیمرا میں اپنے ماں بہن چھوٹا بڑا کوئی بھی اختلاف ہوئے تیرو نہ حاکم جب تک من ہتا یو حق کی منہ ثم لا شا بین ملادوفیم ہر جم نظی پھر سینے چانک کے دیکھ تے کوئی تر فیصلے تو تنگی محسوس نہ تیرے فیصلے تے سینہ بھی بالکل او سینہ تانگ نہ ہوئے تیرے حکم تاوی اپنے حقی ہوئے دنیاوی طور تا اپنے خلاف ہوئے لا یا مہاراجا مگر بھائی سلیمو تسلیما پھر یہ نقشہ پیش کرنے کے ادھر تیرا حکم ہو جان اتے مارن کا کسا مشہور کرتا جھوٹا جہا بچارے مسلمانوں سے نواشرین والے شریعت والے ایک پاس شریعت منگا والے کی منگتے میسا کے جمہوریت چیف جسٹس کی بحالی یہ تعلق اس نام کا کوئی تعلق نہیں ہے چیف جسٹس آف اللہ کا قانون جہاں مطابق جسٹس کہ انصاف نی اے انصاف اللہ دے دے مطابق کر ہیں؟ نہیں, نہیں. اتراف ہے پیا جی قتل ہو سارا تو فڈا ہے کہ اللہ کا قانون منگ دیں جی پہلے ہی اللہ کا قانون چلتا پیا تو سیدا جب جی اللہ کا قانون تو اگ چلتا پیا تو کی مصیبت پائی ہوئی لہذا ساری امبلی نے اعتراف اچھا کر قیادت نہیں منی بلکہ انہوں نے سارا منگن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دا اللہ علیہ وسلم صرف مسجد دا امام من لیا. ریاست دا امام نہیں منیا ریاست دا امام کون چنے ہوئے نمائندے جہاں اصمبلی فیصلہ کرنے لے. یہ منگتے ہیں یہ دے ہیں مساق جمہوریت جہاں کہ پیپل پارٹی کے نواز شریف کے درمیان چیف جسٹس دی او کی بحالی اللہ شکل رسول کریم صلی اللہ سنت دے مطابق اور شر کرنے والے انہوں دے دشمن ہو گئے غیر اللہ نظر و نیاز دن والے معلوم ہویا کہ اس چیز کے ضرور ضرور میرے گل سنو میری کہ آج ایس ملک وقت گزار رہے ہیں اور اللہ دا قانون نہیں چل رہا کتنا اختلاف ہے ایک اللہ تعالی دا قانون سب نجات سارے اختلافات ختم نے کہ یہ سویرے قوم یونس کی طرح کہ قوم یونس نے کی کیا عزاب آ گیا ہوا سی یونس اللہ سلاف اسلام واسطے دعا کر کے یعنی بد دعا کر کے چلے گئے سن کہ اللہ یہ قوم نہیں ماندی انہوں نے تباہ کر دے عذاب آ گیا اللہ کا حکم ہو گیا ایک قوم ساری بھی ساری میدان چ نکلی جب تک فرشتہ نظر نہیں مولت موجود ہے جب تک کہ آدمی دی ہچکی نہیں بن جاندی روح آ کے گلے چ نہیں اٹکتی اد تک مولت موجود ہے ساری قوم قوم یونس اللہ تارا فرماندہ کسی قوم کیوں نہیں اس طرح ایمان ایمان لیا دا, دا ایمان فائدہ دے الا قومی جانور اپنے جدا کرتے بچے بیویا جا کھڑے کرتے رون لگ دین داخل دخل یہ ساری لڑائی شریعت ہونے شریعت چھٹ گئی ملک توڑوا لین لگے ہو خون بہا لینا لگے ہو کہ ہو گئی ساری داری عال خراب کریے کر سویرے کو مولی تیرے نبی اسلام بہتے نبی نے سڈے بھی نبی نے اسیم لا محمد رسول پڑھنے لہ سال تو ابھی اسلام دن داخل ہوں تمام غیر اللہ بھی پوجا دے مقامات ختم کرنے ہیں بہشتی دروازہ صرف مسجد جڑی قبروں کے بشتی دروازے بڑے نے ختم صرف اللہ کو گا تعالی سارے حرام دے کمائے مال خزانے جمع کل تو کہ بے دے نمازی جہاں پھل لوگوں کو نماز پڑھ اور نماز نہ پڑے ان کو تلوار نہ گردن لا دیا نماز پڑھ گردن لا جو بے شک گردن پڑے بندے نے اپنی زندگی ختم کرنی پسند کر لی رب کہ پاکستان والے کی کرتے پی نے شریعت دی وجہ لڑ لڑ کے اپنا ملک اپنی فوج اپنے خزانے اپنی عزت ساری پامال کر لین لگے سارے شہر ہل گئے اور ہر جگہ لاشا مصیبتاں امریکہ شریعت شریعت داخل ہو جاؤ مان لیا جی وہ شریعت مانگ رہے نے صرف شرارتی نے چلو جی وقتی طور سے تاریخی تسی نیک ہو جاؤ مخلص ہو جاؤ تسی کل شریعت داخل ہو جاؤ ایڈاخا شریعت داخل ہونا اللہ نے اورخل نہیں ہونا چاہتے کیونکہ اللہ تعالیٰ بل حسنا جہرا بندہ اللہ دے رستے دینا اللہ دے خوف نال فیر اور سچائی دی تصدیق کردہ اسی نیکی نے رستے آسان کرنے و اما مخلا و قبضہ بل حسنا ظالم اللہ دے بھی ایک تیڑی نہیں اور اللہ دقزی دا کرد اور نیکی دی تصدیق نہیں کردو اچھی تنگ رستہ آسان کر دیں تنگی دسانی نظر آنا شریعت بچ کے اے سارے جہرسا چکلے چل رہے ہیں ہر وقت بے حیائی اور دی تربیہ جاری ٹی وی لوکاں دے اخلاق برباد کردار جھٹ بول رہا رہے اور تعلیم ایسی کتابیں بنا رہے جہاں کتابیں خلاف باختا کر دیں نوجوان پسند ہے شریعت نہیں پسند اور کلما می محمد صلی اللہ وسلم دسو ادو وڈی بھی کوئی گمراہی ہوئے گی میرے پائی وہ وقت ہے بس گل ختم کرنی چاہی دی. آ جا کے کہانی ہے کہ ابھی ایک بارے گئے دوبارہ نہیں اور اگر کسی, کسی شخص حق کہ مخالفت کر کے ناکام بنا دوں گے تو پھر بھی اللہ دان وہ کامیاب اپنے ہی نقصان کرو گے اگر کوئی یہ گل سن لے گا دھیان تجزیہ کر لے گا سمجھ لے گا اللہ رب ال جنت دی بشارت دینا کیونکہ جادو جہاں رستے کوشش کرتے جا جاہدو بڑی پر مشقت کوشش محنت والی گل محنت نہ محنت جنا محنت کی پہچان کہ جس مقصد پیدا کی سی اللہ کی عبادت وہ سانس جنت ملے گی جہاں پہلے تو تیار ہے اور کہڑی چیز نہ جہنم ملے گی ویر اللہ دی عبادت تو نے محنت کی تھی پہچان لوا اللہ دی عبادت دے کے طریقے جڑے نے دنیا کون اختیار کرتا پیا فینا لنا اپنی دے چلا میرے ہر نماز کوئی نماز نہیں, کوئی نہیں جب تک اسی اے نہ کہنا سر مستقیم سیرتین اللہ تعالی سن رستا سلجا دے چلا دے مستقیم کر دے رستے بمڑا او ہوئے رستے کو دعا کوئی فائدہ ہے دسو ایک بندہ دعا منگی جان دے کو جہاد کرے تیرے رستے دین پڑ کے دین دی خدمت کرے شادی کوئی نہ کرائے یہ دعا مزاق نہیں ہوئے گی اللہ نے بندہ ہر روز دعا منگے اس گل چانی نہ ہوئے کہ اسلام دے سارے دعویدار کہ میں تو شرک کر دہن پہ شرک کر در فو فرقہ بنیا اگر اللہ نے آسان نہ بنایا ہے تو شک اللہ تے بد رہے اللہ بڑا میزبان اللہ کدی بندے چاہتا والا بندے کفر کر تشکرگزاری کرو یار اللہ راضی ہو جائے میرے بھائی تو میں بھی انشاءاللہ کوشش جاری اگر میرے آ گیا آ گیا کہ میں ایسی ہدایت کی شاہ صاحب کے دل اچھی نہیں آ سکتا حالانکہ اور میرے تو تھوڑے اگے نے امر دے قبر تک محنت کرنی ہے ابن ابھی ملاقہ ایک تابعی نے ابھی ملاقا ایک تابا ہی نے میں تی صحابہ ملیا بخاری دا قول ہے تید تید اپنے بارے درد سن کے نفاق نہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا واحد ہے اللہ دے نبی عیسیٰ بھی آنگے علیہ دے محمد رسول کے مطابق حکومت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آج اللہ تعالی دا ہاں عبادت کا طریقہ صرف ہی محمد کریم دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہ جان بجدے من چلتے نکل گئے اللہ رب مافی ڈانپ لو آ جی کوسی جائے تو او غلطی نظر آ جائے اللہ تارا سر آم کئی ہوئی غلطی تو سر آم تو بہت توفیق دے تو کلیا کلیا کی تھی غلطی تو کلیا کلیا رو رو کہ ماں کی مغرب توفیق دے آمین سم آمین یا رب العالمین اچھا دی. بارش دی بہت سب ضرورت ہے بارش بستے خصوصی دعا کہو اللہم اغیسنا قیسن مغیسن مارین مارین نافین غیرہ دار آمین یا رب العالمین ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خانو بارش دے ایسی بارش کے کر دے اور اللہ تعالی دا باعث بنے اور اللہ سنت ہاتھ اٹھا کے الٹے ہاتھ ہو جانا مناسب نے ندی سننے پوری مطابق الحمہ <سؤال> عویسنا غیثن مغیثن مریان مریان نافن غیر یا ارحم الراہمین یا رب العالمین عبیم سمجھ <سؤال> جی؟ Thank